بس اللہ صحمد و علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبشہ ورس وشہ سامعین قارح کے رامی برادران صاحب کو سمجھتے ہیں بارہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر آج جو ہے 482 سو اور ہے جی چار جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک اوراد کا درس نمبر ایک سو چوبیس ہے میں ہم لوگ ابھی جو شاعری یعنی ملک الجوار میں ہیں ملک میں درس نمبر ہے اس میں ہم اس ملک میں المطۂ تھا پچاس لال اللہ میں سے اللہ کے ذہم ہیں کہ مقدس کالمات لا الہ اللہ صاحب الوحدانیت الفردانیت القد قدیمیت الضلیۃ العبدیہ تو اس مقدس کلمے میں سے جو ہے لا الہ الا اللہ صاحب الحدانیت کی توجہ ہو گئی الفردانیۃ القدیمیہ کی بھی توجہ ہو گئی تھی آگے آج کے درس میں الاضلیۃعبدیہ اس دو نوطے کی توجہ تھوڑا آپ کو دے دوں گا جانگرہ میں تو جو ہے لا الہ الا اللہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں صاحب الحدان اللّہ کے سوا کوئی پرستیش کے لائق نہیں کوئی شے اس کائنات میں پرستش کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اس کائنات میں سوائے اللہ کے یہ سب تجم درست ہے اور وہ ذات صاحب الحدانی وہ یقہذات ہیں فردانیتی بے مثل ذات ہے اس کا کوئی مشل صفات میں نہیں ہے اور وہ قدیم ذات ہے ازل سے ہے ہمیشہ سے ہے ہاں جی اس کے لیے جو ایسا کوئی زمانہ آپ تصور نہیں کر سکتے جس میں وہ ذات نہ ہو اور آگے الاضلیت ان دو مقدس کلمات کی توضیح جو اس پیراگراف کے اندر ہیں تو الاضلیت البادی یہ دونوں جو ہے منصوب الاضل و ابد اودھدھ اس منصوب جو علم لغت ہے اسلام اس کے اسے منصوب بنتے ہیں منصوباًضل اور منصوباً الاضلی ہاں جی جسلام بولتے ہیں نا بلغاری خاپلوی کراچوی ہوئی اس کا اسی طرح جو ہیں یہ بھی جو ہے ازل سے منسوخ ہے اللہ کے ذات جو ہے اضلی ہے نی یعنی اس ذات کے نسبت زمان کے لحاظ سے ازل کی طرح بھی ہیں عبد کے طرح ہے یعنی وہ عزل سے ہیں اور ابدھار گئی مراد ہے تو ازلی کا کیا معنی ہے لغت میں لکھا ہے کہ الرزی بدایت عضلی نے الزیح وہ ذات لا بدایت الحضلی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو یعنی کب سے وہ ذات موجود ہے تو اس سوال کے جواب میں کوئی زمان معیا نہ کر سکیں بلکہ جواب صرف یہ دے سکیں بس وہ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ہاں جی ازلی کا معنی یہ بن جائے گا ازلی یعنی ہاں ابتدا کے لحاظ سے زمان تو اشارہ ہے لیکن ایسی زمان جس کے آپ کوئی ابتدا ہاں جی کھنٹی میں نہیں دے سکتے ہیں کہ کتنے سال پہلے ہیں تو اس وقت بولتے ہیں یہ ازل سے ہیں ہاں جی ازل سے ہیں تو یہ بہتر توضیع ہمارے لیے کہ الرزی لال اضلی یعنی الرزی بدایت ہو وہ ذات جس کی کوئی ابتدا نہیں اضلی یعنی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو یعنی جب سوال کیا جائے کب سے وہ ذات موجود ہیں اضلی کہ مذہب تو اس سوال کے جواب میں کوئی زمان معین نہ کر سکے ہائیں آپ نہ بول سکیں میں سو سال پہلے دس ہزار سال پہلے لاکھ سال پہلے کروڑ سال پہلے ارب سال پہلے نہ عدد میں آپ معین نہ کر سکیں بلکہ جواب صرف یہ دے سکیں کہ بس وہ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے تو اس ذات کو اضلی بولتے ہیں تو اضلیۃ العبدیہ آبادی کے معنیٰ الزی نہ لا نہایت اللّہ الزی لا نہایت الُے کہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کوئی نہایت نہ ہو یعنی آبادی جو ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے تو ابھی میں الزی اللہ نہایت اللہ ہو وہ ذات جس کا کوئی نہایت نہیں ہے یعنی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے کوئی نہایت نہ ہو یعنی اگر پوچھا جائے کہ وہ ذات کب تک ہے کب تک ہے جس طرح ابتداء کے بارے میں بتایا ہمیشہ سے ہے ازل سے ہے کو آپ کوئی ہزاروں سالوں میں تعداد میں گنتی میں نہیں بتا سکتے اس طرح آنے والے زندگی کے حوالے سے بھی مستقبل کے حوالے سے بھی جب سوال کیا جائے یعنی اگر پوچھا جائے کہ وہ ذات پاک کب تک ہے یعنی سو سال بعد تک ہے ہزار سال بعد تک ہے لاکھ سال بعد تک ہے کروڑ سال بعد تک ہے اربوں سال بعد تک ہے تو اس طرح سوال کریں کب تک ہے وہ ذات تو اس کا کوئی جواب نہ ہو صرف یہ کہا جائے کہ وہ اب تک ہے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے لیے فنا کا کوئی تصور نہیں پوری کائنات فن ہو سکتی ہے لیکن وہ ذات پاک جو آبدی ہے وہ ہر بھی باقی ہے اودھی ہی کہا جاتا ہے اسی ذات کو جو ہمیشہ کے لیے ہے ہاں جی وہ ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو اسی ذات کو ازلی اور ابدی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ زمان کے ازلی اور اودھی کا اب تودی ہو جائے گا زمان کے لحاظ سے کب سے ہے اور کب تک رہے گا اس کا جواب یہ دعا ہے اگر کوئی بشج اللہ تعالیٰ کب سے ہے اور کب تک رہے گا تو اس کا جواب یہ دعا مقدس ہے کہ ہوا صاحب الاضلی عتی ولابدیتی چونکہ اس سے پہلے صاحب البص ہے نا صاحب الوحدانی عتی الفردانی عت القادمی تو اللہ صاحب اس عزلی اور آبادی پر بھی داخل ہے اتماتوں کے ذریعے سے کیونکہ یہ سب جو ہیں اواندانیت پرتف ہے تو وہاں سے پہلے صاحب ہے تو اسی پر عطف ہیں تو یہ اس پہ اور صاحب لفظ ان سب پر داخل ہے لہذا یعنی جو ہیں اللہ تعالیٰ زمان کے لحاظ سے کب سے ہیں کتنے آزار سال پہلے سے کتنے لاکھوں سال پہلے کتنے لاکھوں سال بعد تک رہے گا یار وہ کابوں سال کب سے ہیں کب تک ہیں تو اس سوال کا جواب یہ دعائیں مقدس ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اضلیۃ الابدیہ کہ وہ صابر اضلیہ والابدیہ ہیں یعنی نہ اس کے ابتداء کے لیے کوئی زمان کا تعین ہے ہاں جی اور نہ انتہا کے لیے کوئی زمان تعین کر سکتا ہے بلکہ وہ کاغذات اضلیع و آبادی ذات ہے کہ ان دونوں کے مجموعہ کو مجموعے کو علم کلام کی روشنی میں جسے سرمدی یل وجود کہا جاتا ہے ایسی ذات جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا نہ اس کی ابتدا آپ گنتی میں لا سکتے ہیں سالوں کے ہان قرن کے بھی اور نہ اس کے انتہا تو ایسی ذات کو سرمدی یلو وجود بولتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا یعنی ہمیشہ سے اس کے وجود مقندس ہے اور ہمیشہ رہے گا عدم کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے آپ ایسا زمانہ تصور نہیں کر سکتے جس میں اللہ نہ ہو ہاں جی نہ پہلے گزرے ہوئے زمانے میں تصور کر سکتے ہیں جس میں اللہ نہ ہو نہ آنے والے زمانے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی ایسا زمانہ جس میں اللہ نہ ہو بلکہ وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ ہے وہ ازل سے ابد تر رہے گا ہیں اس کے لیے کوئی فن نہیں ہے باقی پوری کائنات اس کے دست قدرت میں وہ جب چاہیں سب کو فانی کر سکتے لیکن اللہ کی ذات کے لیے کوئی فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی پاک ذات ہے تو اجین گرمی یہ چیزیں جو اللہ کے زمان کے ساتھ سے اللہ کب سے ہے کب تا رہے گا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے دعا انتہائی عظیم دعا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے عظمت کے دیدار کے لیے یہ دعائیں بہت عظیم میں بار بار آلوں کو بتا دوں کہ ہماری جو اوراد فتیہ ہے یہ بحر توحید ہے یہ اللہ کی معرفت کے لیے ایک سمندر کے حیثیت رکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معرفت کی باتیں ہیں اس کو میں آخر اس کے حق میں شرح ادا نہیں کر سکتا ہوں اور میں جو ہے فخر سے اقرار کروں گا کہ میں حق کا حد میں بالکل سچائی کے ساتھ کہتا ہوں میں اس کا ہندوؤں کی شرح کرنے کے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے بس جو کچھ میرے ذہن میں آیا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں یہ کوشش کرتا ہوں جتنا میرے ذہن میں اس کے وسعت ان دعاؤں کی وسط آتی ہے اسی کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں اور یہ بھی اسی پاک ذات کے لطف و کرم سے ہے کہ کچھ نہ کچھ توضیح آپ لوگوں کے ذہن میں تک پہنچا پہنچا رہا ہوں یہ بھی اسی پاک ذات کے لطف و کرم سے انہیں دعاؤں کی برکت سے ہیں کہ جو ہم ہمیشہ زبان رکھتے ہیں ہر صبح پڑھتے ہیں تو اسی کی برکت سے شاید جو ہے میں یہ مختصر کلمات اس کے توضیح میں لکھ پا رہا ہوں ورنہ مجھے ثاقیر بندے کی کوئی حیثیت کے حق کے شرح ادا کر سکوں تو اب اس مقدم پوری دعا کے تجمیہ منجے گا کیونکہ ایک پیراگراف اس میں سے ایک حصہ اس پیراگراف کا لال اللہ نمبر سینتالیس کا دو حصہ ایک حصہ کر کلیئر ہوں گے تو لا صاحب الحدانی الفردانیت الفردانی الازلیت الابدیہ یہاں تک ہو گیا اس کا دوسرا حصہ بھی واقع ولا صلاحد ولا شریک ہاں جی اس میں جو ہے پہلے حصے میں اس بات ہے اللہ صاحب وحدانیت ہے فردانیت ہے قدیمیت ہے عدلیت اودیت ہے دوسرے حصے میں نفی کا پہلو ہے کوئی ضد نہیں ہے کوئی ند نہیں ہے کوئی شف نہیں ہے کوئی شرک نہیں ہے. تو یہ توجہ انشاءاللہ اس کا توجہ ابھی آ جائے گا ابھی پہلے حصے کا ترجمہ لا الہ الا اللہ علسم الفاندانی عطل فاندانی ان مقدس کلمات کا جو کہ اللہ کے لیے اسبات کا ہے اس کی مقام توحید ذات صفات کے لحاظ سے زمان کے لحاظ سے تو اسی حصے کی تھوڑی تو ترجمہ خیم بنے گا کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں لا الہ الا اللہ صاحب الوحدانیت و صاحب یکتا ہے, ہے. یعنی ذات کے لحاظ سے وہ یکتا ہے فردانیتی صفات میں بے مثل ہے بے مشن و تنہا ہے فردانیتی قدیمیتی وجود کے لحاظ سے قدیم ہے ہاں قدیم اور, اور عضلیتی لبدیتی زمان کے لحاظ سے ازلی و آبدی ہے ازلی اور بقا کے لحاظ سے ابدی ہے زمان کے لحاظ سے انہیں کب سے ہیں اس لحاظ سے تو ازلی ہے اور بقا کے لحاظ سے کب تک اللہ باقی ہے ابدی ہے یہ دعا کی مختصر ترجمہ ہے یعنی اسی کی تھوڑی توجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسی پاغذات ہے کہ اس کی ذات یکتا ہے کسی قسم کی تجزی و کثرت و اجزاء اس کے ذات کے لیے ممکن نہیں ہے واحد ہے کہ جس کا کوئی جز نہیں ہوتا لیکن وہ ایک ہونے کی وجہ سے کمزور یا قلیل بھی نہیں ہے ایک ہے لیکن وہی ایک سب پہ بار ہے وہی ایک سب کچھ ہے وہی ایک اس کائنات کے روح ہے اس کائنات کی جان ہے وہ ہٹیں تو سب ختم اس کی سے خود کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نکاح شفقت ہٹیں اس کے رحمت ہٹیں کائنات خاموش خط زیرو نابود ایسے عظیم ذات ہیں زین بلکہ وہ واحد القاع ہے ایک ہے اس کا ایک ہونے کی وجہ سے کمزوریاں قالی نہیں بلکہ وہی ایک جو ہے وہ واحد ہے لیکن وہی ایک قہار ذات ہے کہ پوری کائنات کو اسی ذات واحد ہاں اسی ذات واحد واحد نے ہاں ذات واحد نے امرکن ہے یقن کے ذریعے کہ ان کن یعنی ہو جاؤ یقن ہو جاتے اللہ کے نظام یہی ہے اللہ کو کوئی چیز اس کائنات کو بتانے کے لیے اللہ کو کسی قسم کی مال مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوئی ورنہ اس کائنات کو مال مٹیریل کی ضرورت ہوتا تو پھر ایسے دنیا بنتا ہی نہ ہاں جی پھر تمہار مٹیریل کسی اور کو ہونا پڑے گا لہذا اللہ عظیم ذات ہے جو امریکن خون سے ہو جاؤ اس کے کسی کام کے بارے میں ارادہ ہونا یہ چیز اس طرح ہو جائے بخود ہو جاتی ہے کسی کو ان کی مال مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ واحد القحار ہے ہاں جی تو اس واحد القحار نے واغ کاغذات ہے پوری کائنات کو اسی ذات واحد و احد نے امر کنفیقون کے ذریعے بغیر کسی سابقہ مادہ و مٹیریل ہاں جی اور نمنا کے پیدا فرمایا ہے پھر کسی ماڈل نمنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر پوری کائنات اسی پاک ذات کے زیر نگرانی میں باقی و دوام پایا ہوا ہے اس کو باقی بھی اس نے رکھا ہوئے ہے نہ صفات کے لحاظ سے اس کا کوئی مشن ہے نہ ذات کے لحاظ سے ہے اور وہ ذات سرمدی الوجود ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب کوئی شے اس کائنات کا نہ تھا تب بھی وہ ذات پاک موجود تھا اور پوری کائنات فانی ہو جائیں گے تو بھی وہ پاک ذات وہ ذات پاک باقی رہے گا تو اللہ ایسی عظیم ذات ہے جینگر یہ ساری مطالب اور غور کرنے سے بہت آئے ہی اور اہم مطالب ہم عزد کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں ان دعاؤں کو پوری گہرائی کے ساتھ پڑھیں پوری سوچ و بچار کے ساتھ پڑھیں تدبر کے ساتھ پڑھیں اور ان دعاؤں کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندرا کریں اس کی ہاں جی اس کی عظمت کا اندرا کریں اور اس کے درگاہ میں سر و سجور رہیں اور اس کا سر تسلیم میں خم ہو کر رہیں خمیز کے درگاہ میں جو ہے مے کا نعرہ نہ لگائے جو مے کا نعرہ لگائے اس کے درگاہ میں وہ ختم میں فرعون نے نیک میں کہا مے می رب اولا انا رب کُم اللہ اللہ نے غرق کیا اس کو دریا میں دیکھتا ہوں تمہارے رب علی فرون نمرود نے خود کی خدائی کے دعویٰ کہ اللہ نے ایک مچھر اپنی معلقات میں سے ضعیف ترین معلوم اس کے دماغ میں چڑھا دیا اس پہ وہ نیک سے نابود ہو گیا تو اللہ شداد نے خدائی دع ہوا ہے کہ تو اس کو جو ہے اس کی جنت بن بنا کے دیکھنے کے لیے جانا اس کے گیٹ پر ہے اس کو رو قبض کر لیا تاکہ جانے کا نام سے عظیم ذات ہے لہٰذا اس کو عظمت کے ساتھ ہے. یاد کرنے کے لیے ان دعاؤں کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی بہتر معرفت کر سکیں البتہ ہاں جی اللہ کی معرفت کا اصل باہر ہے بے قرآن, قرآن پاک ہے اور ان دعاؤں سے بھی ہمیں بڑی مدد ملتی اللہ کی معرفت کا اللہ ہم سب کو ان دعاؤں سے استفادہ کی اللہ کی معرفت کی توفیعت کا